اور جب مسلمانوں ہیں نکافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں ودا دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر آمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا